صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علی وآلہ وسلم جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالی سب کی بخشش و مغفرت فرمائے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے لا تقنتو من رحمت اللہ میری رحمت سے نا امید مت ہونا اللہ اکبر ان اللہ یغفر ذنوب جميعا بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے میرے مدنی چینل کے و سامعین جی ہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے تبارانی شریف کی حدیث سے پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کی قسم کو پورا کر دے ان کے قرض کو اتار دے اللہ اکبر ارشاد فرمایا کہ وہ والدین سے بھلائی کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے اگرچہ وہ ان کی زندگی میں ان کا نافرمان فرمان ہے تو میرے مدنی چینل کے ناظرن و سامعین اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہوں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن آپ کسرت سے ان کے لیے استغفار کیجیے کسرت سے اصال ثواب کیجیے انشاءاللہ شاء اس کی آپ کو برکتیں ملیں گی ایک اور مقام پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علی وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ سنیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جھومئے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے روز اپنے والدین یا کسی ایک کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کو والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے تو ہو سکے تو ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جائیے کثرت سے استغفار کیجئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیے ان شاء ان کی روح کو پہنچے گا اور اس کی برکت سے انشاءاللہ زبدل اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہان میں برکتیں نصیب فرمائے گا اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالی ان کو عمر دراز بال خیر عطا فرمائے اور ان کو اپنے والدین کے مطیع و بردار بنائے اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ تعالی اپنی رحمت کے صدقے سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور اولاد کو کثرت سے ان کو دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے لاوت کر کے کثرت سے ذکر و اذکار کر کے ان کو ثواب اسحال کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل